والحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن للمؤمنين بنبيهم حُبٌّ و رس فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسر وماته فأقبر ثم إذا شاء أملت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي القديم الأمين إن الله وما لاكته هو على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلموا سلا تو السلام علیکار رسم اللہ یا حبیب اللہ سلا یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا راحة العاشقين دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم دو سنا دودم لمبی علام تحیتوں سنا دباد جزانا فریاد ہے کہ مولا تعالی نفس و شیتان انسان دے ہر چون دنیاوی اخروی گھاٹے خسارے کھانے زمینی آسمانی جسمانی روحانی امراض اپنی رحبتی دائ بھی پناہ لیجا تتھا پچھلے تین سے حاضر نہیں ہو سکیا پہلے جمعے سے میری اپنی طبیعت ناساف سی کافی اور دوسرے دو جمعے اس وجہ حاضر نہ نہیں ہو سکیا کہ میرے تو دو تین سال وے سن میرے برا فوت ہو گئے ہر موت دا صدمہ ہوتا ہے دوست عزیز و عزیزا ہر کسی نم. پیارے لگتے ہیں لیکن سیانے آدھے کہ جوانی دی موت بندے دا لک توڑ چھڑ چڑی پسلیاں کا لک توڑی مولا, مولا سونا ہر بندے نم. اپنے موسم دی موت تھا تبارک و تعالی دی بخش اور مفت فرما اس وجہ تین جمعے جڑے نے او میں نہیں پڑھا سکیا اللہ تبارک و تعالی دے فضل کے جناب دے سامنے آج حاضر تو تازہ تازہ صدمہ جہا پہنچیا رب سونے کہ او اپنے خاص بندیاں دے صدقے نال اس نے عبرت والی نگاہتا فرا صدقہ میرے مرشد کریم دا اور جڑی عبرت دی نگاؤں دیئے اس صدمات اور حادثات موک کے عبرت آسلہ موت دے اندر بہت ساریاں چیزیں نے موت دا اتنا وسیع بیان ہے جو حدیث قرآن دے اندر بیان ہوا پیا بندہ صحیح معنیا بیان کرے ساری زندگی موت دے ہی بیان چلتا چاہے بندہ پاسوں کوئی سہارا نہیں ملتا وہ ہر پاسوں لاچار اور بے سہارا ہو جائے وہ آخر کار اگر سہارا تے۔ صدمہ رب دے رب دے سی قبلہ وڈے بھائی صاحب اور مفتی صاحب اور میرے مولانا نا مفتی محمد شوق ادین صاحب بیٹھا مولا سونے کا کرم ہے اس نے اسلامی ماحول اسلامی پرہات اسلامی بھنمائی ابا جان گئے نے تے اما ہزور گئے نے والدین میرے فوت ہو گئے اے تیسری, اے تیسری مرگ, مرگ, مرگ وزبق وزبق وزبق میرے بھائی صاحب اور فوت ہوئے لوگ سارے کولو پوچھتے سن یار تھا بندہ مر جائے سانو تو پتا ہی نہیں لگتا پوت ہو گیا یعنی وہ برکت ہے کہ رب سونا سبرتا فرما دلگر بیٹھے سن وے بھائی صاحب اور پرانے پاک کی آئیت کلاوت فرمائی یار موت دن رونا تو نہیں چاہیے مو مو مولا سونے نے جی اپنیا نعمت کا شمار فرمایا نا مولا نے موت نی نعمت فرمائی آیت کا کنی تزین بھی جائے جناب کے سامنے اج وہ صحیح ایت دی روشنی چ یہ گل بیان کراں گا کہ سلامتی والی موت اور قبر بہت بڑی نعمت ہے سلامتی والی موت خاتمہ ایمان چلا ہو وہ کی نعمت ہے اس مڑ پکی جاننا میں سلامتی والی ایمان سلامت بچ جسم باویں یہ سلامتی تو مراد جسم دا سلامت رہنا مراد نہیں ہے جسم سلامت رہے نہ رہے بندہ ایمان سلامت لے کے ٹر جگ اور, اور پھر بندے, بندے قبر, نصیب قبر نصیب ہو جاوے جا جا اے رب سونے دی بہت, بہت, بہت, بہت بڑی نعمت اسی واسطے بزرگ فرما رہے بندہ رب کلام دے اندر و فکر کرے مولا سونے کے کلام در وہ بے, بے بہا سمندر جی کنارے خدا دی قسم کر کے آ سونے لیں اپنے پاک کلامجھانے بندے واسطے گورو فکر والے بندے واسطے وہ گلان فرما دیتی جنہوں پڑھ سن کے تے غور و فکر والے بندے ہور کسے کتاب دی حاجت ری نہیں موت, موت مولا سونے نے بندے لئی نعمت بنا پر کہ اللہ کی نعمت مولا سونے نے انسان بھی حقیقت نیا فرمایا فرمایا فرمایا من آئیے شعن خالا پالا پالا بندہ کی تک بنے آئیے شعل خالا اکا دے تو بنے خود فرمایا نطفے سے مولا سونے نے پہلا انسان پہلا ایلسل ایلسل ایلسل ایلسل ایلسل ایلسل یعنی آدم علیہ السلام مٹی بنای بنائے کیونکہ مولا نے انسان بناو دی جڑی ترکیب بیان بنایا فرمائی ہے نا, نا, نا, نا وہ مولا نے فرمایا ہے کہ اصل بندے نو مٹی نٹی تنایا اس بندے تو حضرت سیدنا ابا آدم والے سلام مراد نے اور پھر مخلوق دیواری جتنے بھی آیا مولا نے فرمایا تھا یہ لطفے خدا دی قسم کر گیا نا بیلیو جنا مزہ اور جتنا لطف اور جتنا سکون رب سونے دنیا لے کسے مقام کے جی مرنی چلے جاؤ او سکون بندے نہیں لبھ سکتا جیڑا سکون مولا نے اپنے سونے ابیب کے دین چ ہزار مچھر بھی لڑ پائے گا باقا دیکھ جاتی نے وہ کیوں ہویا جو ہوا جو دل سے مطمئن نہ ہوا جدو دل مطمئن ہو جائے پھر مسیبت بامے جلابے دریا چل پو مسیبت مولا سونا میں کوشش کرنی اگدیری مولا سونے نے اسی واسطے یہ گل ہے اس واسطے کہ جدو بھی دین والے لوگ کٹھے ہوتے ایک اپنے ایک, سکھون سکھون ایک اپنے مزے ہوتے وہ اپنی ایک موج اور اپنی لہر چاہوس کر رہے ہوں محسوس نہیں کرتے جی شرابی بیٹھے ہو جنابے والی اپنے شراب کے مدے اویم جوے بیٹھے ہو اپنے جوے کے حالانکہ جانی چنا چودی ہے سو چصروف لیکن جا دیار بندہ ہے وہ ہر ویلے اپنے دین کے مد مصروف رہتا انے ہو خبر ہی مولا سونے بھی بندے مخلوق کی پیدائش کے بارے فرمایا کہ بنایا ہے اس مراد مخلوق تعمیر انسان جی مولا نے فرمایا مین اے مخالی اصل یہ کالے تنایا کالے ترمایا نطفہ خلرا فرمایا خود فرمایا من لطفہ نتفے تو بنیا نفے بنا کے خالا طرح طرح دکھا اسا طرح طرح کے انداز رکھیا سمت سبھی لا یس طرح طرح دولا فرما اتا نفے نان کی رحم چ رکھے اس نتفے پھر خون بنا جائے خون بنایا ہوں تیر ابوشت کا لو تھا بنا फिर असरी शकल बनाई फिर असद हड्डी बनाईए फिर उस हड्डी अथी गोश्त पोस्त पवा जाए फिर गोश्त देते चमड़ा चला जाए फिर खूबसूरत शकल बनाई तरह तरह दौला ने रखिया वे खुमस सभी लाइए सारा मौला फरमा वे फिर असते राह भी आसान फरमा जाए راہ را کی را مراد اے رب سونا بندے اپنی نیم تنگ نوا کہ ویخ میں تیرے کیوی بنا ہے تو بنا جائے ترتیب تین کہائیے فرما یہ تراد یہ سرست ترادہ جدو جدو بچہ ماں چکل مراد فرما تنگ راستے نا آسان فرما چاہرت خلا شریف او وا چاہے تو ممکن ہی نہیں جا پھر ناممکن کا سوال ہی نہیں پھر مولا فرمو اسا, اسا تی باہر دنیا تی وے تینو فرز تینو زندگی دتی ہے تینو پروان چڑھائے ہے سم اما تخبارہ مولا فرموا اے بھی میری نعمت پھر اسے قبر میں رکھوایا مولا فرما موت دیتی دی کبر دی رکھوایا مولا سونے میں تے گور کریے جبر ملیے رب سونے پھر بڑا کے رکھوایا کہ میں آ تین وہ بھی قرآن نال سناوا قربان جاوا مولا نے فرمایا बरवा लग जा सलामती वाली जान सलामत रहेर रह दौरा रहा व इमान सलामत बंदा लै जावे कबर भी मिल जा वी रब सोने रहा मत और ثم ماتوا فأقبروا مولا سونا اپنیا اپنیا نیمت اپنیا نیمت بھی امتحا فرمائیے پھر موت دیتی ہے موت بعد تینو قبر دیتی ہے خدا دیا بندیا تھوڑا غور کر کے موت ہوں تے قبر نہ ہوتی خدا دی قسم کر گیا بندے دیاں بندے کے جسم دی بدبو آئی دنیا مر جانی سی ختم ہو جانی سی جے موت ہونی تے قبر نہ ہوگی جے خالی پیدائش ہونی تے موت نہ تے ہوگی تھی اپنے آنگ آ جانا سی ماں باپ بڑھا ہوے ماں باپ بڑھا ہو جائے دنگ ہو اے بیکار ہو گئے ختم ہو گئے یہ وجود ہوں نکما بن گیا بیکار بن گیا ہوں یہ لے خدا دیا جے پیدا جے پید ماں باپ تنگ آ جانا اولاد تنگ آ جانا اولاد کی رشتے دار اپنی جان تے بھی تنگ موت ہو جسم گلے قسم کر کے مولا سونے مت مذہب اسلام رکھی تعمت شمار فرمائی ہے مگر دوسرے دوسرے دے لوگ، کوئی مرغے ناڑتا پے کوئی ساڑھے کوئی کچھ کرے کوئی کچھ کرے کوئی, کوئی, کوئی, کوئی ندی ساڑ رہے مولا سونے مذہب اسلام, اسلام،, اسلام ایسا بنایا جہد جی نہ بندے کی جان کا نقصان نہ بندے دے مال دا نقصان نہ بندے دے خود خون جسم دا نقصان مولا نے خودائی ادرتیال مل سلام کے بیٹھے نے ہابیل اور قابیل دستور سی کہ جوڑا جمدہ سی دھی جوڑا سی اس وقت دی شریعت سی دوسرے جوڑے جوڑے نکاح آپس سی لیکن نال جمنی سی نال نکاح نہیں سی ہو سکتا معاملہ بڑ گیا معاملہ بن گیادم سرکار پا کر کے سیانے فرما تسا کھسنا وے دنیا دا پہلا قتلے دی وجہ ہوا وے اس وقت قتل جدوں کوئی مریا ہی نہیں سی موت آئی نہیں تیار مل اسلام سرکار پک نے آمب ستا لگی تک تول صدقے ج آ تینوں قتل, قتل کر لیکن دوسرے مولا نہیں فرمائے تو اگر میں نو قتل بھی کر دے میں خوف رکھنا وا میں تیری طرف ہاتھ بھی نہیں اٹھاوا مارا بھی پاس دیا دے آئے کرے اختلی اخاف العالمین میں جہانے پالن والے تو ڈرد الگ میں قبر کی تدبیر ایک برا نے دوسرے کردھر اپنے پا کی لاش میں کنڈ چکی پھر دونک قبر تہائی نہیں سی نہیں تہائی پہلی فوج سی مولا سونے جن پریشان مولا سونے کی قدرت انہیں رحمت فرمائی مولا سونے تھو برا بھائی فی الارض، لی کئی فواری سوی کال یا ویلاج کون کون ملا ہادل گراب فواری سو اس مناد مولا سونے مولا سونے نے ڈو ڈو قوے ڈو ڈو دو کوے جی جی جی جی جی بھیجے آ رب قرآن فرما تھلا ہوا دو کوے لڑتے لڑتے لڑتے لڑتے کان نے دوسرے ایک دیکھ والے قبر سبب بنایا جا رہا قبر کی دی تدبیر دیکھی جا رہی ہے حالانکہ کوئی قبر نہیں سی پہلی سی. کان بھیجے مولا نے کان دوسرے مار دورسرے پار گئے کان اپنی چونج دونج زمین دروع کر د جا کی لاش چکی پھر رہ نقصان والا تو ہو گیا مولا فرمان لیکن ہوں ویخ رہا ہے کان ہے جان مار دے اپنی چونج د जमीन कुरेदना शुरू कर दता कुरेद कुरेद के उसने जमीन, जमीन अंदर।, आपने अंदर जिसम जिनी अपने जिसम जिनी जगह बनाई जगह बनाई खड्डा बनाया ोआ बनाया ोआ बना के उन्हें दूसरे कानूच पाया مٹی دے جد مٹی کہ کے بندہ مر جاوے پھر مردے زمین <sniffracism> <عتم�> جس کا سبق سبق سب کھا لے کے نات کروایا تو اسی لیے بھاوے کاواں کہ جا انہیں بھاوے کاواں اپنی شان ظاہر فرمائی کہ انہیں دس کے کرنا کی ان اگلا مرحلہ کی انہیں میت کر سدگے جاو ادرت سر آدم اسلام سے بیٹھے اوے اوے کوے نو کے جدو کوا جدو کوے نے کبر بنائی کمی چ دفن گئی سرکار دےٹا آن لگا آ جس تو ملا ہاد شا بہ لا ہائے یا ویلتا یا آ جس تو ہائے خرابی میری ہائے خرابی میری میں سکا جنا بھی نہیں کر سکیا نو چھپا مگر شانواہ گو دی کے سب کو سی بڑا کہ قبر ہے قبر بنا کے پھر زمین نے سپرد کرنا وے سدگے جا مولا سونے نے پہلی جیڑا جسم زمین کے حوالے کر دے تاملہ فرما مات اکبر پھر اسے موت دی پھر قبر میں رکھوایا اکبرا رکھوایا قبر میں رکھوایا لفتہ دور کر مولا سونا یہ دس رہا کہ قبر چ رکھوان والا بھی میں قبر چ رکھوان والا بھی قبر دین والا بھی میں ادا بھی قسم کر کے آئی کبارش بھی رکھوا پھر اپنی مرضی کھانا گا جدو ساری مرضی آئی کی مطلب جدو سا ارادہ یہاں اٹھان دے اردے کا تعلق جڑیا ارے یہ دوبارہ اٹھاو گے جد دوبارہ الگ ارگ مولا سونے کا بندے تبھی رب کی نعمت زندگانی عطا جا فرما یہ بھی ان نعمت بلکہ اس کو پیلا परवान चढ़ा यने मथ फेर यू मौत देना यह भी उने मथ मौत तो बाद कबरता फरमा سبحان اللہ سبھان مفسرین سوال دے نے مفسرین دے نے. مولا سونے نے اتن جمن لے کے دوبارہ اٹھان تک سونے نے بندے کی زندگی اختصار نال بیان فرمایا نتھے من من تو لے ثم اذا دن شرا دوبارہ اٹھانے تک اٹھائے جانے تک زندگی تو یہی ہے چفرین دو دو دوسرے مقامات مولا نے سورت چاہر شریف سورت سے شریف گرما کاما کے مولا نے بندے دی حقیقت, حقیقت بیان, بیان, بیان ضرور فرمایا لیکن اتنے خبر بیان نہیں فرمایا اچھا بندے بنایا کس نال بنایا ہلت آل الانسان یہ من دہر لم سی امت مذکورا خلق خلقنا الانسان اندر کہ اگر, اگر, اگر تسان یہ کر رہے ہو اچھا تھوبارہ کی میں اٹھناو گے تو پھر سڈا کہ دوبارہ تھے جسم سلامت کرنا جدو نہیں سوایا سونافے انتہا تک بیان لیکن قبر بیان نہیں فصری ریٹ فرما فرمایا اتنے مولا نے دوسرے مقام دے دوسرے مقام دے مولا نے بیان فرمایا تفصیل نال بیان لیکن اتھے قبر دا بیان نہیں آیا اتنے اجمالن بیان فرمایا پھر قبر دیا آئے شریر دے لے مولا نے اس گل وی اشارہ فرمایا اکولین اندر تیری پوری زندگی آگئی ہے اشارہ فرمائے اے انشانہ تیری زندگی چھوٹی ہے مختصر مختصر چھوٹی ہے بھول نہیں جس کامجیا جی بنایا بنایا تینوں جو کام دے کے پورا کر خرنا گا فرمایا باقی مغاو مقامات, تفصیل اتنے تفصیل کھے اجمال تین آیات وہ بھی آیا مولا نے پوری زندگی کا بیان اٹھان تک پھر نعمتیں گوائیاں کہ سڈیا نعمت نہیں تیرے اتنے یہ ساڈا خراب اور ساری رحمت تیرے اتر تو نہیں یہ فرمائی اندر مولا نے اشارہ فرمایا زندگی مختصر, مختصر, مختصر, مختصر فر زندگی, زندگی تیری, تیری چھوٹی ایڈی لمی جن تیری انتہا آخر قبر آخر ہے انتہا تیری فرید الدین تار نا گھر عمارت رابری پر آسمان عاقبت زیر زمین کرتی نہ فرمایا اپنے مکانوں کو اپنے مکانوں کو آسمان کی بلندیوں تک لے جائے لیکن تیری انتہا زمین کے نیچے ہے مطلب یعنی جی امر گزار انتہا زمین انتہا کنا رہے مولا سونا فرما کمل بسنا کمل بسنا کھنے رہے اس دنیا در آدنی ہزار سال بندے کے مولا سونا کالو لب منو بات ایک دہڑا رہے دیاڑ میں بھی ہسا رہے تو سو سال والے بھی ویچا ڈیڑھ سو سال والے بھی ویچ آن گے حضرت حدرت لوگ اسلام ساٹے ساٹے نو سو, سو سال سا سا سا سا سا تبلیغ فرمای. فرمای. آآ فرمائی توجہ لیں فرمائی اے عمران والے پانچ سو سال سات سو سال بھی قرآن کی فرماؤں گا بعد لو ہم تو رہے دنیا میں ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ توجہ لیں یہ فرمائی ایدہ مطلب, مطلب ہے, مطلب ہے, مطلب ہے ابھی, ابھی, ابھی, ابھی, ابھی ایک پردہ ہے ابھی ایک پردہ ہے جو تیری نظر, نظر کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہے اور حقیقت تک, تک پہنچنے, پہنچنے سے روک رہا ہے جب یہ نظر ظاہری بند ہوگی تمام, تمام پردے تمام, تمام ہجاباد اٹھائے جائیں گے تب جا کے تیری نظر حقیقت کو پہنچے گی پھر تو تے گا تالو لب اسرائی یو مر نوباد آج کوئی نہیں سمجھ سک توجہ نہیں ہے فرمائی شاعر نے ٹھیک ہے ہے مثال دنیا نہیں دیکھی سمجھائی حقیقت والے تدبر اور تفکر والے توجہ لیں جی فرمائی شاعر فرماؤں فرمایا آتے ہوئے جاتے ہوئے نماز آتے ہوئے ہوئی جاتے ہوئے نماز آتے ہوئے ہوئے نماز، اتنے, دل قلیل, دل وقت دل ماز ماز نماز اتنے قلیل وقت میں زندگی گزر گئی گئی جی مثال دنیا کی مثال دنیا کی دھی ہے کہ جی بانگ بولی ہے بانگ تر نماز دیادیادہ دس تو پندرہ منٹ کا وقفہ آ حد بھی منٹ نماز ہو پی مگر ادان پڑیا جماعت کھڑی ہو جاتی ہے سارے پتا یہ مطلب ہے باپ نماز درمیان جنا وقفے بھی بھی سناؤ ملنا مولا سونے اصڑ یا دا بھی کچھ حصہ رہے سو سال بھی آخی साल भी आखी खड़ा त्री साल भी आखी खड़ाई सत्तर साल भी आखी खड़ाई एक तिहार या तिहार कुछ हिस्सा है मतलब शायर ठीक आ गया वे। देर थोड़ी ए देर थोड़ी, है। देर थोड़ी है। पर हकीकत समझ नहीं आ रही حقیقت سمجھ آنی ہے جب تیری نظر والے اٹھڑے یہ بھی ایک ہجاب ہے یہ بھی ایک پردہ ہے اس نظر کا جو کمال ہے نا اللہ نے انسان کی آنکھ میں جو نور رکھا ہے اس نور کے اوپر ابتدا سے لے کے آج تک فلسفیہ اور سائنسدان اپنی اپنی تحقیقات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پر آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کسی کو کہ یہ کیا چیز ہے یہ چیز کیا ہے جو دیکھ رہی ہے یہ دیوار ہے یہ انسان ہے یہ لکڑی ہے یہ کپڑا ہے یہ پانی ہے یہ پتھر ہے یہ لوہا وہ اپنی تحقیقات میں گھومنا ہے کہ یہ کیا طاقت ہے جو انسان کے ذہن کو حقیقت مگر بسر فرماتے ہیں ارے پاگلو یہ تو ظاہر ہے ہم نے تو ہم تو وہ دیکھ رہے ہیں ابھی تو یہ زندہ ہے اور تم زندہ انسان کی نظر پہ تحقیق کر رہے ہو ہم نے تو مردوں کی مردوں کی نظروں پہ تحقیق کر رکھی ہے کہ وہ کیا دیکھتی ہے فرماتے ہیں جب یہ بند ہوتی ہے تو اس کا نور اور کھل گیا کھل مثال دینا بزرگ فرما دے ایک ہے یہ پکا باندھو ایک ہے یہ آرزی باندھو آر بند کر کے رب سونا حقیقت بنائی تورو فکر فکر کر کے باتن کو آر بندہ اتے لاہور ستا اپنے ویخہ بھی فرد دے ستا اتے پہ ہے وا کراچی کوئی کملا لاہور چ سونے والے کراچی دے نظارے ہو رہے تے جے حقیقی بند ہوئی مودہ تب کل چل گئے توجہ نہیں جے فرمائی تو جو ہے نظر نگر حقیقت تک پہنچن تو روکی کھڑے نے قربان جاو اکبال اقبال فرماؤں اقبال فرماؤں جہاں جہاں میں عام ہے کلبو نظر کن چوری وہ بھی یہ گار کرے کلبو نظر دی وجہ تینو زمانے کے حوا دسلی نظر آئیات دے ہوا دسلی نظر تینو حقیقت نہیں نظر آ وجہ ایک دل نہ پا کے ایک نگاہ نہ پا کے دل پاک نگاہ جگہ یہ بڑی قوت آئی بڑا دور رہی پر سدے جان پاقی پلیتی حقیقت تک پہنچ تو روکی او دو پتہ لگنا وے کالو لا دیارہ دیہ کیوں حقیقت حقیقت اے سمجھے پنجا ساٹھ سال گزارا گے سو گزار گے ڈیڑھ سو پل پھر سام چھوٹی فرمائی مولا سونہ مولا سونہ تے اپنی ابتدا اپنی امتحا اپنی, اپنی جوانی اپنی زندگانی ہر شاید مولا سونے بھیا فرمائیے اپنے آپ جدو سمجھے گا تین سا مارفت اپنے آپ اپنے آپ کے ساری مارفت آ سرکار جی نہیں سمجھیا اپنی نو نہیں سمجھیا اپنی امتحان چھوٹی جی چھوٹی جی مختصر جی زندگی آخرا کبھی مولا فرما تو ڈریا نہیں میری نعمت یہ میں ڈریا نہیں پر سمان لے کے ضرور آیا ضرور لیا پیا جے اتے تھو دنیاوی سمان کوئی دنیاوی سمان کوئی دنیاوی سامان فائدہ نہیں دے نہ سوفے نہ بسترے نہ کپڑے نہ بسترے نہ تلایاں نہ ردھائی کوئی شہری اتے جی ضرورت ہے وہ بل پا کیا ت اکثر قبر یاد رکھو قبر یاد رکھو قبر یاد رکھو ہے رب سونے دینے بگے پر تیاری بے تیاری تیاری, تیاری, تیاری تیاری بغیر, بغیر, بغیر تیاری تیرا کوئی اتے دے. سامان تو بغیر کوئی پوچھا نہیں آ تو بغیر تیری کسی نے تری کسی نے سننی آمال, آمال ایسے آمال ایسی چیز نے سارے ہو جانے سارے لگ جانے زندگی کنی مختصر کنی مختصر کرنا کی رہلا فرما مولا فرما جدو بند گی بندہ آ مہلت ہی مرک کلا انہ کل میں تن جو چھوڑ أو جا کے یعنی عمد... آمد... جو لوگوں دسیا منہ پھر آیا مولا سویا چھوٹی جی جو چھ کے آیا وہ کر لیکن مولا فرما والی ولاب جدو کسی <سؤال> نفس <ناستے آ سؤال> گئی ہوں آ جل لا لاست نہ گھڑی اگے نہ وقت مقرر نعمت ضرور نعمت ضرور तैरी अकलमंद अकलमंद सौदे तो बच गए दुनिया नहीं ले दुनिया दी कबर लेगल तेरे वर्गे उन्हें कबर दी है दुनिया سد کے جا مجنیا گلانیاں گل میرا پیر باہر کال زبان کی لو کال گل زبان سمجھ آ سمجھ کہنے سے زبان کے سمجھانے سے سمجھ نہیں آ سکتی یہ بیتنے سے دی پیے میرے فرمایا بندہ مر جائے بندہ مر جا جا نے ساریا خبر لگ جنجی چپ اپنی زبان آنیا والو اے دنیا وال دیکھ لو کیا لے کے چلا ہو جو کپڑے پہنے تھے ظالموں وہ بھی تم نے چھین لیے جو مال ترکا تھا اس کی تقسیم میں بھی تم پڑ گئے گئے وہ بھی تمہارے حوالے جو جسم پہ کپڑے تھے وہ بھی نہیں رہنے دیے ایک ان سلا کپڑا پہنا دیا نہ اس میں کوئی سلائی نہ اس میں کوئی جیب ہاتھ خالی وہ بھی الٹے یہ مرنے والا اپنی زبانیں حال سے کہہ رہا کہا عبرت کی آنکھوں سے عبرت کی آنکھوں سے, سے اب میرا نظارہ کرو اور جو حال مجھ پہ واقع ہے یہی تمہارا ہونے والا ہے ارے مجھے رونے والے اپنی آنکھ روو مجھے چھوڑو مجھے کیا روتے ہو اپنے حال پہ روو کر کیا رہے ہو اور آخر, آخر میں کہتا ہے آخر میں کہتا ہے یہ حدیث کا اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں اپنے مطالعے میں ترجمہ سنا رہا ہوں آخر میں یہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا نے تو دھوکھا دے جانا ہے تم خبر کا کھایا کھایا ت ہوئیے پیر بابو فرما یہ ایک حال ہے بیتنے سے سمجھ آتا ہے گزرنے سے سمجھ آتا ہے وہ کیا جانے جو سن رہا ہے اصل میں وہ جانتا ہے جو گزر کے جا رہا ہے صحیح گل بابو سرکار نے اپنے اپنے انداز پیر باؤ فرما فرما چان سا جان خبر آننا پانی ات خرچ حق دئی چھوڑا قربان تنہا چنہا تابو جڑے بچایا تھی مردا نعمت ہے اور خواجہ فرید الدین تار فرماتے ہیں اس نعمت کا حق اسی نے پہچانا ہے جس نے اس نعمت کے لیے تیاری کی مگر زبان سے کوئی لاکھ کہے کہ مانتے ہیں اقرار کرتے ہیں لیکن جب تک تصدیق کے قلب نہ ہو تب تک اقرارے باللسان لسان اقرار اقرار باللسان جو ہے نا وہ تصدیق بالقلب کے بغیر جھوٹا ہے جب تک دل تصدیق نہ کرے مزہ تب آتا ہے زبان اقرار کر رہی ہو ساتھ دل تصدیق کر رہا ہو فرماتے ہیں فرمایا اللہ کی نعمتوں میں سے قبر, قبر اور موت آر... کی موت آر... نعمت کا حق اسی لے جانا, اتب جانا, اتب جانا اتب ہے جس نے موت اور قبر کے لیے بر وقت تیاری فرمائی دی دعا کرو اللہ تبارک و تعالی آ جن شان ہو سانو موت تو پہلے موت کی تیاری کی توفیق تھا فرماوے